اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واعطاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب سابری الَّذِينَ صَدَقُوا باس هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق الله حسین <العزیم> یہ ایک اور مثال ہے اس رح مبارکہ میں جو عظیم آیات ہیں حجم کے اعتبار سے بھی بہت عظیم معنی اور حکمت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم جیسے آیت الیات ہم پڑھ چکے ہیں ابھی آپ نے تراوی میں اس کے سماج بھی فرمائی ہے اسی طرح سے اب یہ آیت البر ہے نیکی کس کو کہتے ہیں نیکی کی حقیقت کیا ہے اس لیے کہ اس کے مختلف تصورات لوگوں کے اپنے ذہن میں ہیں ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہے گا آج بس سچ بولنا چاہیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی کا مال نہیں مارنا چاہیے نیکی ہے باقی تو مال روزہ کوئی کرے نہ کرے کیا پراپر تھا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو گرا کٹ ہے چور ہیں چکے ہیں ڈاکو ہیں لیکن یتیموں کی مدد کر دی بیواؤں کی مدد کر دی یہ کام ان کے ہاں نیکی ہے جو ہو رہی ہے باقی وہ جسم فروش خواتین ہیں وہ بھی اپنی نیکی کا تصور رکھتی ہیں وہ بھی مسجدیں بھی بناتی ہیں تعمیر کرتی ہیں مسجدیں مسجد جو ہے گمری میں جہاں میں رہا ہوں کچھ عرصے مسجد بائی وادی وہ ایسی ایک خاتون نے بنائی تھی ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اس کی روح سے ناچنا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے ساری بحث ہوگی رفائی ادائ پر ہے کہ نہیں ہے اور نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تلابی آٹھ ہے کہ بیس ہے ساری بحث پر ہوگی تو یہ جو تصورات ہیں نیکی کہ پروٹ کہ جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا وہ کیسا ہے جس نے اس کے پیر کو ٹٹول لیا اس نے ستون کے بارے میں جس کا ہاتھ پڑ گیا اس کے کان پر اس کا چھاج کی طرح ہے ہاتھی تو مختلف جو ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستا میری تو نیکی کا یہ تصور جو ہے تقسیم ہو گیا ہے یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے مذاہب کیا ہے مذاہب میں اولین شے کون سی ہے سالین کون سی ہے سالسنگ کون سی ہے اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصدیق کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآن ایتھکس کے لیے یہ آیت لیکن یو سمجھیے کہ جڑ اور بنیاد ہے لیکن یہ سمجھنے کی آیت یہاں آئی کیوں ہے پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکوع پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تو سالڈ ہے اس سے پہلے چودمیں رکوع میں آیت تھی لاہ ہی مشرق المغرب فائنا ماتول و ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر گئی للسل بران تُوَلُّوا الوجو قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اصل سے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی ہے, نیک ہے ورنہ نہیں ولا کن بلکہ نیکی تو اس کی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑ ہے بنیاد ہے من آبر اللہ والیوم آصر و ملاقت والنبیین نبی سب سے پہلے ایمان تاکہ تسیح نیت ہو جائے یہ جو ایمان لائے اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے عادل کا تعلیم ہے والیوم یوم اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی اجر دنیا میں نہیں صرف آصرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی سوداگری کرے تو خانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخربی جات کے اور سوائے اللہ کے رضا کے کوئی اور شہ مقصود نہ ہو مل ملائے کتے وتاب و <نبیين> اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لایا دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بال رسالت کا تعلق نیتی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل اسوا ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ کو کمل ہے ایک اسمۂ کاملہ سامنے ہو جس میں معدیل ہو تمام چیزیں اور وہ ہمارے لیے عسمۂ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لیے ہم انہیں معیار سمجھیں گے جو شے جتنی ان کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیا یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقابلہ کی پیروی کرے ولاکن نب الرمنام اللہ وومر و ملائقت ول کتاب و النبی و آط المالب ہی قرما واما ول مساطین اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے الگ رنگ اللہ حبی اللہ کی طرف نہیں ہے اللہ مال الگ رنگ مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے طویل قربہ رابطاروں پر یتامہ یتیموں پر وال خاکین مقاجوں پر مبن صویل مسافر پر و اور مانگنے والوں پر وفر رقاب اور لوگوں کی گردنے چھڑا گویا کے نیکی کے مظہر میں اولی مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شکاوت ہو انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے یا آپ سراہ عمران میں پڑھیں گے لن تنال مل رہا تھا تم سے تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جس سے طبیعت گھبرا گئی اگتا گئی کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے تائی کی قبر کو لات مار دی وہ نہیں جو شہر پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی وہ اقام سلا زکات <زكاة> دیکھیے نماز اور زکات اب آ رہے ہیں یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین وہ ہے ایمان اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر امل انسانی ہمدردی نمبر دو ہے فلم نماز اور زکوت اور یہاں زکات کو علیحدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور کے حوالہ دیا ان نفل مال لحقت سے و دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکات نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا بڑی بے وقوفی ہے مال میں حق ہے زکات کے سوا بھی. اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی دیکھو اس آیت میں کیا ہے زکات کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے وہ آتل مال آلہ حب ہی زب القربہ مل یتامل مساکین سبیل وسا نبفام و عطا مسلاتا وطل اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تر و رکھنے کے لیے نماز ہے عقیم صلاح تر ذکری اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکوت ہے اتنا تو دو, دو نہ کم سے کم بوتل کا منہ تو کھلے کار کو نکلے اس کا اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے تو زکوت ہے تو کارک کے مانیں گے ڈھائی ہے کیا ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا جو زکات میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا پل منصول اب عہد ہی اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لے سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا رستوں میں رب کو بلا پھر عہد شریعت کا ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے میرج از اے سوشل کانٹریکٹ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائض ہیں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائض ہیں شوہر کے حقوق کوک ہے بیوی کے حقوق کوک ہے پھر جو بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہے بڑا بڑا بزنس جو ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو ہے اسے پورا کرنا ہے تو ساری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی ویمفول اب عہدہ مزاح وہ صابرین افیل باسائے و غور الباس اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقا میں جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں یعنی ایک نیکی ہے بدھ کے بھکشوؤں کی نیکی ایک نیکی یہ ہے یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ آو اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی صحابہ کرام کو بھی جانیں دینی پڑی ہیں سینکڑوں صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا تو آخری چوٹی کیا ہے گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر کہ اس نظریا اخلاق میں سب سے اونچی منزل کون سی ہے وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا وہ سابری نفل باس آئے وب بر رائے وحی الباس بلا تقولی سبیل اللہ امبات بلا بلا کل تشور وہ احتیاط کر لیجیے الا کلیر سدم یہ ہے لوگ جو سچے ہیں دعو تو نیکو کاری کا بہت کو ہے یہ ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں وہ اولا ہے اور یہی حقیقت میں متقی ہے تمہارے دنوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لباس ہے وضاقت ہے بس یہ بڑا متقی آدمی ہے تقوا اس کا نام ہے یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک ہیولہ ہے ایک پوری انسانیت کا ایک فنڈ کا نقشہ کھینچ دیا گیا کیریکٹر کا اس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں اللہ مرب اللہ بن ہوم اللہ مرب الابن اب اس کے بعد کچھ وہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بحث میں, میں نے کہا تھا کہ ایک لڑی ہے شریعت کی معاملات کی یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت الیات اور آیت البر یا یہ لذین عامو کوتبال ہے امرتحساس تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا قتلا قتیل کی جمع بھی ہے اور مقتول سے یہ مصنبی بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہلنگاری صحیح نہیں ہے انسانی تمدن کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تمدن کی جڑ کٹ جائے تو قصاص تم پر واجب ہے یا لدینا الذین و تمہالے علیکم القصاص فی القتلا الہرو بل ہو بلابل بل انسا ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا آزاد میں قتل کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ میرے دو غلام لے لوں نہیں والعبد بالعبد اور عبد کی جگہ ربد ہی ہوگا جس نے قتل کیا وہی وہ قتل کیا جائے گا و لسا اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے معیار بھی مختلف تھے اگر اوسی خیر کو قتل کر دے تو ایک تہائی خوبہا تین گنا خوب آہا خیر اوسی کو قتل کرے تو تہائی خوب بہا، یہ ان کا قانون تھا اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غلام میں فرق تھا لیکن ہماری شریعت نگر کی یہ طویل بڑا مصنوع ہے اور اس میں کافی فکہ کے اقوال ہیں مختلف لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس آپ میں کفو ہیں برابر ہیں لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا قتل کے مقدمات میں فمن ہو سے یا لہو میں نقیر شیئن سے اقتباؤ بل مارو پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے یعنی جو مکتور ہے اس کے وہ رسا اگر کہتے ہیں صاحب ہم اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں چاہے وہ خوبہا لے لیں یا ویسے ہی معاف کر دیں تو جو بھی کچھ خوبہا طے ہوا ہو اداؤ میں لہ فتبا بالمعروف تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ ذالک کا تخفیف من ربکم ربراہما یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے آسانی کی ہے اور رحمت ہے اور اس کی رحمت ہونا بہت واضح ہے اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا لو بھائی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے چاہو تو یہ قتل کر دیا جائے گا چاہو احسان کرنا چاہو بخشنا چاہو ویسے بخش لو چاہو تو خون بہا لوں اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ جاتا ہے بڑھتا نہیں اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے قانون جو ہے اسلام میں قتل کا اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی آج کل ہمارے ہاں غلطی یہ ہے مدعی ریاست بن جاتی ہے یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مختور کے وہ رسا ہے اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کرتے ہیں. قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتول کے وہ رساک کو ہے کوئی صدر نہیں کر سکتا ہمارے دستور میں ہے پوری شرح پوری شک موجود ہے فمل قدام کا فلحا العلیم تو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک اور بہت بڑا اذاب ہوگا لم فرق ساس حیات الیا البا بلا القم طاقت تقور اور اے ہوش کے ساس میں زندگی ہے تمہارے لیے لیکن روحبانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے اسلام بھی کہتا ان تافو اتسف تفرف اللہ وفرحیم لیکن قتل کے مقدمات میں سے لنگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پیروی کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو وَلَكُمْ فِي سے حیات ہوئی اول نلبا ملال تَتَّقُونَ تک پکون تاکہ اب کوتبہ لے دوبارہ آ گیا یہ کوتبہ کے لفظ تو سمجھ لیجئے جہاں بھی کوئی شے فرض کی جائے گی لازم کی جائے گی وہ کوتبہ ہے اسی لیے شریعت کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ ہے الکتاب الکتاب اس معنی میں کہ اس میں شریعت ہی خدا بندی پوری کی پوری موجود ہے کوتبہ کوتبا علیہ کم دا حدر احدر کم تو خیر عل وسیعت معروف تم پر واضح کر دیا گیا فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو دولت چھوڑ رہا ہو تو اس کے لئے فرض کر دیا گیا وسیعت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتے داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا وہاں ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہندوؤں میں ہوتا ہے جو مر گیا اس کی ساری جائیداد کا مالک جو ہے بڑا بیٹا ہو چھوٹے بیٹے بھی نہیں نہ بیٹیاں نہ بیوی کچھ نہیں تو سارا کا سارا مال جو ہڑپ کر جاتے تھے کسی کو کچھ نہیں یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نسا میں جب پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سوریہ نسا کے دوسرے رکو میں آئے گا. البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے اور وہ جز یہ ہے کہ برنے والا ایک تہائی اپنے مال کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے ایک تہائی سے زیادہ نہیں اور وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی وہ غیر وارث کے لئے وصیت ہوگی کسی دینی ادارے کو دینا چاہے کسی اور کو دینا چاہے یتیم کو بیوہ کو یتیم خانے کو ٹھیک ہے ایک تہائی دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی لازمن تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم علی المتقین یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں پر حق ہے واجب ہے کہ وہ وسیعت کرے کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے فلاں رشتے دار کو یہ مل جائے باقی جو ہے جو بھی وہ رسائیں لے جائیں فمن بدلا ہوں بادما تو جس نے بدل دیا اس وسیعت کو اس کے بعد کے اسے سنا تھا فن نما اسم ہوں الم جو تو اس کا بوجھ اس کا گنا انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں جو وسیعت کرنے والا تھا وہ بڑی ہے اس نے صحیح وسیعت کی تھی جس نے بعد میں اس وسیعت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا بوال اس کا بوجھ انہیں پر ان اللہ سمیین علیم یقین اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا فمن خاں من ان موسن اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے جانبداری بڑھتی ہے ٹھیک وسیعت نہیں کی ہے دیانتداری کے ساتھ اس کی رائے یہ ہوئی اوشمن یا گناہ اس نے کمایا ہے فاصلہ بہن ہوں اور اب ان کے ماں بہن صلاح کرا دی۔ ہو رہا کو جمع کیا کہ بھائی وراثت تو یہ تھی ان کی وسیعت تھی لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے ان کے اتفاق سے فلاح اسمار ہے تو اس میں کوئی گنا نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹلی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اصلاح کے جذبے سے وسیعت میں تغیر ہو سکتا ہے ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا